رہ گیا بسم العالمین وسلات والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سہری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ میرے ساتھ یہ پروگرام دیکھا کرتے ہیں ہر روز رات دو بجے سے صبح انتہائی سہر تک اور دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے انشاءاللہ اللہ دیکھتے رہیں گے انتہائے رمضان المبارک تک ہم پروگرام میں آپ کی کال شامل کیا کرتے ہیں فقہی مسائل جو آپ کو درپیش ہوتے ہیں آپ ان کو الجھاتے ہیں ہم اسے سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں ان فقہی مسائل کا قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل پیش کیا کرتے ہیں اور آپ اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ ان مسائل کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کرتے ہیں مفتیان اکرام سے پوچھا کرتے ہیں کہ وہ مسئلہ جب یہاں پہنچے گا تو مسئلہ نہیں رہے گا بلکہ خود حل بن جائے گا آپ کی کالز کے ذریعے ناتوں کی فرمائش ہم کوشش کرتے ہیں کہ پوری کیا کرے ایک ٹاپک کا تعین کیا کرتے ہیں جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس گفتگو کے ذریعے اس ڈسکشن کے ذریعے سوال و جواب کے ذریعے ہم آپ کی ذہنی الجھنوں کو دور کریں اور اس کنفیوژنس کو کلیئر کریں آج جس ٹاپک کا انتخاب ہم نے کیا ہے بہت ہی نازک موضوع ہے اور جتنا پڑھے لکھے طبقے میں اور کم پڑھے تبقے لکھے طبقے میں اور اس سے بھی زیادہ بہت ان پڑھ طبقے میں بھی بہت زیادہ زیر بحث آیا کرتا ہے کہ بدت کیا ہے کوئی بھی چیز کوئی بھی کام کیا جاتا ہے اسے بدت قرار دے دیا جاتا ہے یہ کام سرکار کے دور میں نہیں ہوتا تھا سرکار کے دور میں کیا ہوتا تھا تو کوئی حدیث موجود ہے یا نہیں ہے اور آکر علیہ و سلام کے بعد جو کام ہو کیا وہ بدت ہے تو بدت ساری ایک ہی قسم میں آئے گی یا ہم اس کو کسی اور اقسام میں بھی کہہ سکتے ہیں یا کوئی بدت بھی کوئی اچھا عمل ہو سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کے دور کے بعد جتنے بھی کام ہوئے کیا وہ اچھے ہیں یا سب برے ہی ہیں آخر اے سرات السلام جو دین لے کر آئے وہ دین فطرت ہے دین اسلام دین فطرت ہے دین فطرت سے مراد ہر ایک دور کے تقاضے پر یہ دین پورا اترتا ہے اور ہر کام میں دنیا میں کسی بھی حصے پر کسی بھی خطے پر کوئی بھی کام ہو رہا ہو کس انداز کا بھی ہو رہا ہو دین اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے اشتہاد کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے کہ اشتہاد ہوتا ہے اور بہت سارے کاموں میں قیاس کیا جاتا ہے تو قیاس کیا ہوتا ہے ہم انشاءاللہ آج اس پر بھی کچھ جزوی طور پر گفتگو کریں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام معاملات کو مثالوں کے ساتھ واضح کیا جائے کہ کون کون سے کام ہیں جو اچھی بدت ہے یا جسے بدت حسنہ کہلے یا کون سے ایسے کام ہیں کہ جنہیں بری بدت یا قرار دیا جاتا ہے تو اب آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پر بہت تفصیلی طور پر گفتگو کی جائے اور وہ لوگ جو دنیا کے کسی بھی خطے میں بیٹھ کر اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور محبت کرتے ہیں مفتیان کرام سے اور جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان تمام امور کو ہم کس طرح سے دیکھیں یقیناً ان کی بہت سی کنفیوژنس آج کلیئر ہو جائیں گی آج اس ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے مستقل مہمان حضرات جو یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت میں ان کے لئے کہا کرتا ہوں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار اس انداز میں کیا کرتا ہوں کہ میں نے بہت کم شخصیات ایسی دیکھی کہ جن کے الفاظ سماعتوں سے ہوتے ہوئے خلوب میں اترتے چلے جائیں حضرت علامہ مفتی محمد اکبر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم اسکالر اور آپ جن کی گفتگو کو بہت پسند فرماتے ہیں جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنایا حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ آج انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے کچھ ہی لمحات میں آپ کے ایک بہت ہی پسندیدہ اور ہر دل عزیز الحمدللہ پوری دنیا میں آکال اسناط السلام کی صناح اور توصیف جن کا حوالہ اور پہچان ہے بہت خوبصورت آواز اور انداز کے حامل صناخان الحاج عمران شیخ قادری انشاءاللہ اللہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے السلام علیکم کفلائے اور اس پروگرام کو رونق پخشی ہے مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں پہلے بدت کی تعریف بدت کے معنی کیا ہیں اور اس کی تعریف شرعی معنی کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ تقسیم صاحب بدت کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نیا ہونا ٹھیک پھر اس کو قرآن حکیم میں اس لفظ کو استعمال کیا گیا مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں یہ کہا گیا بدی اس سماواتی ورتھ اللہ تعالی کے لیے لفظ بدی استعمال کیا کہ وہ سماوات و ارض کا پیدا کرنے والا ہے یعنی زمین و آسمان کا ویسے تو ہر چیز پیدا کی جاتی ہے ہر چیز خلق سے تعلق رکھتی ہے لیکن جب لفظ خلق استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں پیدا کرنے میں یہ تخصیص نہیں کی جاتی کہ یہ پہلے موجود تھی یا نہیں لفظ بدی کا استعمال جب کیا جاتا ہے یہ تخصیص ہوتی ہے کہ اس چیز کا پہلے وجود نہیں تھا تو بےدع اسی لفظ سے ماخوذ ہے نبی کریم علیہ السلام جب دعوت دیتے تھے کفار انکار کرتے تھے اور طرح طرح کے معاملات اور رکاوٹیں آتی تھی تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں کل قل ماں کل تبد امین رسول تو بد ان یہ لفظ بادہ یہاں پر بھی استعمال ہوا صحیح میں صحیح کوئی نیا رسول نہیں ہوں हु یعنی مجھ سے پہلے بھی رسالت کا سلسلہ اور رسولوں کا آنا انبیاء کا آنا تو جاری رہا ہے ان کو اتنا مایوب کیوں لگتا ہے صحیح تو آپ دیکھیں قرآن میں لفظ بادہ استعمال ہوا کسی چیز کے نئے ہونے کے حوالے سے ایک جگہ پہ مثبت اور ایک جگہ پہ منفی کے ساتھ استعمال تو تو بےدعت کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں ویسے لغوی معنی کے اعتبار سے تو یہی کہا جائے گا کہ وہ چیز جو نبی کریم علیہ السلام صحیح. کے زمانے میں نہ تھی हुँ. اور اس کے بعد پیدا ہوئی دین کے حوالے سے تو ہم اس کا استعمال بدعت کے لیے کریں گے ہر وہ چیز جو نبی کریم علیہ السلام صحیح. کے زمانے میں موجود نہ تھی हुँ. یہ ہے فقط لغوی اعتبار سے بیداد. صحیح مفتی صاحب آپ بدر کی تعریف میں اور اس کے لغوی معنی تو مفتی صاحب نے بیان فرمائے شری معنی کو پوچھا سے جیسے مفتی صاحب نے شاید فرمایا کہ یہ بدعن سے ماخوذ ہے اور بدعن کا مطلب ہوتا ہے جیسے مفتی صاحب نے اشارہ فرمائی دیا اس طرف کہ کسی چیز کو اس انداز سے پیدا کرنا کہ اس کی پہلے کوئی نظیر یا مثال موجود نہ ہو ٹھیک نہ اس کا وجود موجود ہو اور نہ اس کی نظیر یا کوئی مثال پہلے موجود ہو تو اسے ہم کہیں گے بدعت حقیقت اب یہ لغوی معنی کے اندر ہی اس کا شرعی معنی پوشیدہ ہے لغوی اعتبار سے تو ہر نئے کام کو بداعت کہا جائے گا اور ہم شرعی اعتبار سے جب دیکھتے ہیں تو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی قید کے ساتھ اسے مقید کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس کے بعد جو بھی نیا کام ہے چاہے اس کا تعلق عقیدے سے ہو عمل سے ہو دنیا سے ہو یا دین سے ہو ان صحیح. تمام پر بداعت کا اطلاق ہوگا صحیح. مثلا دیکھیں عربا بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی روایت ہے مسلم کی روایت ہے کہ نبی یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سعیدہ عیشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے مسجد سامنے تھی اور لوگ چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے اچھا اجتماعی طور پر ہم. تو یہ آئے اور انہوں نے آ کے پوچھا چاشت کی نماز کے بارے میں کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ہم. تو فرمایا کہ یہ بدعت ہے اس کو اس لیے بدعت قرار دیا کہ اجتماعی طور پر جو لوگوں کا مشتمع ہونا ہے وہ پہلے زمانے میں نہیں تھے فرادی طور پر پڑھتے تھے تو اس کو بدعت قرار دیا اچھا حضرت آپ نے اس سے ثابت ہوا کہ زمانے نبوی کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں بھی کوئی نیا کام ہوگا تو بدعتی کہلائے گا بدعت کہیں گے ایسے سعید عاشق صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آپ نے شاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلی بدعت لوگوں میں ظاہر ہوئی وہ پیٹ بھر کر کھانا ہے اچھا اس کو آپ نے بدعت قرار دیا اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور اقدس آیا تو آپ نے ایک امام کے پیچھے باقاعدہ ترازی کی جماعت کا اہتمام کیا اور جب وہ جماعت ہو رہی تھی تو آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے شاخ فرمایا کہ نعمت بدعت یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے صحیح یعنی خود اس جماعت کو آپ نے قرار دیا اس سے خلاص سے نتیجہ یہ جی نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم صحیح صحیح کے زمانے اقدس کے بعد جو بھی نیا کام دین یا دنیا میں پیدا ہوگا اس کو بدت کہا دیا اچھا آپ کی گفتگو سے ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ بدت اچھی بھی ہو سکتی ہے جس طرح سے تمر فاروق نے فرمایا <تصحیح> بگت کو اگر ہم آہ کچھ کلاسیفائی کرنا چاہیں تو کتنی اقسام اس کی ہو سکتی ہیں جی ہاں انہیں تمام امور پہ توجہ کرتے ہوئے پھر موجودہ دور کے حساب سے کیونکہ نبی کریم کا یہ فرمان ضرور موجود ہے کہ کلو بدایتی بولا ہر بدعت گمراہی ہے اچھا تو جب یہ فرمان بھی سامنے موجود ہے اور خود صحابہ کرام اپنے امال کو بھی قرار دے رہے ہیں تو اگر صحابہ کرام کا عمل بھی دلالت میں شمار ہوتا گمراہی میں شمار ہوتا اور سرکار کے فرمانے کے ہر گمراہی جہنم میں ہے تو کیا صحابہ کرام کا عمل بھی جہنم میں ہوگا یہ چیزیں مجبور کر دیتی ہیں مشتہدین کو کہ وہ کچھ تقسیمات کریں اور جو کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی تہ تک پہنچیں اس کی حکمت کو لوگوں کے سامنے ظاہر کریں تو ان امور پر توجہ کرنے کے بعد بدعت کی پانچ اقسام بنائی ہیں انہوں نے یہ کس میں بنائی مطلب یہ تمام یہ پہلی بات کہ یہ اہل لغت نے بنائی ٹھیک آپ لغت کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں لسان العرب بہت ہی مشہور لغت کی کتاب ہے اس میں پوری یہ آپ کو ملے گی بےدت کی یہ اقسام آپ کو مل جائیں گی اور خود حدیثوں سے بدعت کی یہ تقسیم ہمیں سمجھ میں آتی ہے خود صاحب کرام کے افعال و اعمال سے سمجھ میں آتی ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے صراحت نہیں کی مشتدین کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ نکات جو ذرا مبہم انداز میں قرآن و حدیث میں موجود ہوتے ہیں انہیں صراحت کے ساتھ عوامی ذہن سطح سے اتر کر لکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو پانچ اقسام اس کی بنائی گئیں ایک واجب دوسری حرام تیسری مستحب چوتھی مکروح اور پانچویں مباح ٹھیک واجب کا مطلب تو یہ ہے کہ بعض بدعتیں ایسی ہیں جن کا ایجاد کرنا واجب ہے نہیں کریں گے تو گناہ ہوں گے جیسے ہم اجمیوں کے لیے قرآن اور حدیث کے علوم سیکھنے کے لیے جدید علوم کو مرتب کرنا علم نحف کا سیکھنا علم صرف کا سیکھنا اصول فکر کو مرتب کرنا اصول حدیث کو مرتب کرنا یہ سابق رام کے دور میں نہیں تھا اس لیے ان کو ضرورت ہی نہیں عربی زبان, تھی عربی, زبان, تھی زبان تھی عربی زبان تھی اہل عرب تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے یہ تمام علوم کی ایجاد واجب ہے دوسری حرام حرام میں وہ تمام عقائد اور افعال و اعمال آ جائیں گے جو قرآن اور حدیث کے سرحد تک مخالف ہیں چاہے وہ عقیدے میں ہو چاہے وہ اعمال میں ہو کسی بھی انداز سے اختلاف رکھتے ہوں ہاں کسی قرآن, قرآن و حدیث سے کسی بھی انداز سے ہو کوئی بھی نظریہ آپ پیش کر دیں قرآن حدیث کے خلاف ہم اس کو بیدائتیں حرام کہیں گے ठीक. پھر تیسری ہوتی ہے مستحب हुँ. مستحب اسے کہتے ہیں جو ہم پر واجب تو نہیں ہے لیکن دین میں کوئی اچھا کام کیا صحیح. کہ اس کی وجہ سے لوگ شباب کی طرف آ رہے ہیں عبادت کی ترغیب مل رہی ہے رغبت پیدا ہو رہی ہے جیسے میلاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو بداج مستحبہ میں رکھا ہے کہ اگرچہ پہلے اس کی اس طرح اجتماعی طور پہ منانے کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی نئی چیز ہے لیکن چونکہ اس کی وجہ سے لوگوں میں ترغیب پیدا ہوتی ہے اور عشق رسول جو ایمان کی پختگی کے لیے ایک جزو لازم ہے اس میں تقویت ملتی ہے لہٰذا اس کو مستحب رکھا اسی طرح مدارس کا قیام قرآن پاک پر اعراب لگانا تاکہ لوگ آسانی سے پڑھ سکیں سابق رام کے دور میں قرآن پاک پر نقطے تک نہیں ہوتے تھے اچھا وہ اتنا ان کا فہم تیز تھا کہ لفظ کو دیکھتے سمجھ جائے کرتے تھے کیا ہے نقطے تک نہیں ہوتے تھے بعد میں نکات لگے پھر اس کے بعد اعراب بھی لگائے گئے تو हुँ. یہ مستحق کے درجے میں ہے مکروح کے اندر آتا ہے سابقہ دور کے اعتبار سے مسجدوں کو زیب و زینت دینا हुँ. قرآن پاک کو زیب و زینت دینا پہلے دور کے فقان مقرور لکھا اب علماء متاخرین نے اس کو مستحب قرار دے دیا کیونکہ عام گھر سج رہے ہیں تو مسجدیں ویران سے نظر آتی ہیں تو اس کو بدا... اے... اے... وہ کہتے ہیں کہ اب یہ مستحب میں داخل ہو گیا ورنہ پہلے دور کے اعتبار سے بدرتے مقروحہ میں شمار کیا گیا تھا صحیح. اور تیسری جو آخری ہوتی ہے بدرتے مباحہ بدعت مباح مباح اس عمل کو کہتے ہیں کریں گے تو کوئی گناہ نہیں نہیں کیا تو کوئی ثواب یا کوئی مطلب غریف نہیں ہوتی کسی لحاظ سے اس میں دنیا کے تمام ایجادات آ جاتی ہیں ہمارے ٹوپیوں کے انداز لباس کھانے پینے مکان بنانے کے انداز سواریاں استعمال کرنے کے انداز یہ سب کے سب بدات مباہ ہاں میں صحیح, صحیح مفتی صاحب بنیادی طور پر جو ایک سوال اٹھ رہا ہے یہاں پر آخر سلاط السلام کا فرمان ہر بدت گمراہی ہے ہر نیا کام گمراہی ہے اور پھر مجتہدین اس کی اقسام بنا کر اس میں مستحب اور واجبات اور مباح بھی شامل کر رہے ہیں اس کانٹرڈکشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یعنی آقال سلاط وسلام کا فرمان بالکل واضح کہ ہر بدت گمراہی ہے اور پھر صحابہ کرام کے دور سے ہی اس طرح کا انداز شروع ہو جانا اور پھر مجتہدین کا مستحب واجب اور مباہ بھی قرار دینا بدت کو اس کو آپ اس کانٹروڈکشن کو کس طرح سے دیکھیں گے ایک وقفے کے بعد ناظرین اس حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں یا رب محمد میری تقدیر دیر جگہ دے صحرا مدینہ مجھے آخو سے دکھا دے mm -hmm. مد میں رہے ہر رہے ہیں سنگ کمدین میرے اللہ دے رہ تی بے دے دے موت مدی بدموں میں بنا دے اور جتب نکل دے اس وقت بجھے چلوائی محبوب دکھا دے یا رب محمد میری تقدیر جگا دے مدینہ مجھے آنکھوں سے ماشاء دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ موقع صاحب میں آپ سے سوال کر رہا تھا وقفے سے پہلے کہ اس کانٹرڈکشن کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے ایک کالر پہلے شامل کرنے تھے السلام علیکم السّلام علیکم بھائی وعلیکم السلام کون میں کراچی سے بات کر رہی ہوں الزرا جی کہیے میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ نیاز و نظر کے بارے میں تھوڑا سا مجھے تفصیل سے جاننا ہے کہ لوگ نا نام لے کر نیاز دلاتے ہیں جیسے کہ یہ واسپا کی نیاز ہے یہ امام ڈاکر کی نیاز ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ نیاز ایسے دلانا صحیح نہیں ہے تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نام کی نیاز ہے تو اللہ کو بے نیاز ہے اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ پاک کے نام سے جو چراغ جلایا جاتا ہے اور گھر کا ایک کونا جو ہے وہ مخصوص کر دیا جاتا ہے اچھا اور اس پر ہار وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں جمعرات کے جمعرات اور پردے وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں تو اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ طریقے کا صحیح ہے یا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا جی مفتی صاحب کیا کہتے ہیں اس کانٹریڈکشن کے حوالے سے جی ہاں آپ نے جس کانٹریڈکشن کی طرف اشارہ کیا اس کی سولوشن حدیث میں ہی موجود ہے بلکہ اسی حدیث میں حضور علیہ السلام نے خود وضاحت فرمائی کہ ہر نئی, نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی نار کی طرف لے جاتی ہے تو وہ جو لفظ استعمال کیا محدود نئی چیز کے لیے اور پھر حضیح, حدیث عائشہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا کہ حضرت عائشہ نے اسی حدیث کی وضاحت میں جو بات بیان فرمائی کہ ہر نئی چیز جو پہلے دین میں نہ ہو احتسا ہو ما نئی سمن ہو ہر وہ چیز نئی پیدا کرنا جو پہلے سے دین میں اس کے بعد یہ کہ من سننا فی اسلامی سنتن حسنتن جس نے اسلام میں کوئی اچھی سنت پیدا کی اچھا عمل پیدا کیا تو اس شخص کو اجر دیا جائے گا اس کا اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا اس کا بھی ازر اس کو ملے گا بغیر کسی کے عمل میں کمی کیے یعنی yani جو جو عمل کریں گے ان کو ثواب میں ملے گا ان سب کا اور اس عمل کو شروع کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا اب اس حدیث میں مسلم کی اس حدیث میں یہ بات بالکل واضح پتہ چل رہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خود اس بات کی طرف بھی اشارہ فرما رہے ہیں کہ بعض چیزیں اسلام میں ایسی بھی ہیں جو اچھی ہو سکتی ہے ان کو پیدا کیا جا سکتا ہے ان کی شروعات کی جا سکتی ہے لہذا اس حدیث میں جس میں بدعت کو گمراہی کرا دیا گیا ہے تو وہ ایسی بدت ہو جو غلط ہو بری ہو اور وہ بدعتیں خود فخان علماء نے شمار کی سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد ان چیزوں کا جب آغاز ہوا تو مثلا جھوٹے نبوت کے دعوے ارتداد کا فتنہ اٹھا منکرین زکوۃ کا فتنہ اٹھا اس طرح خارجیت کا فتنہ اٹھا کہ باقاعدہ اسلامی ریاست اور حکومت اور خلفہ کے خلاف خروج کا جو تو یہ وہ چیزیں ہیں بدعت کے حوالے سے جو بری ہیں غلط طریقے ہیں صحیح. اب اس پہ عمل کرنے والے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جو جس نے ایجاد کیا اس کو گناہ ملے گا اور جو اس عمل پہ عمل کرتا رہے گا صحیح. ان سب کا گنا بھی اس کے ذمن میں جائے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام <تصفح> علیکم جی وعلیکم السلام میں کینیڈا سے میاں کر رہا ہوں ٹورنٹو سے جی میاں صاحب Uh, میرا بیٹا یہاں پہ ابھی پانچواں ہوئے ہیں پولیس میں اس نے جاب شروع کی ہے اچھا اس کو بزرب کے لما سے نماز میں روز میں درج میں کوئی بندی نہیں ہے اچھا کے کہ میں بتایا کہ یہ جو جاب ہے یہ جائز نہیں ہے اسلام کی ہیرو سے اچھا قرآن میں اور حدیث میں کسی اس کی اجازت نہیں ہے हुँ. اس کے بارے میں قرآن اور سنت کی روشنی میں اصل میں دوبارہ وہ کیا کس کس چیز کے لیے منع کر رہے ہیں وہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی جاب جو ہے غیر مسلم کنٹری میں ہاں اس کی اجازت نہیں ہے اچھا غیر مسلم کنٹری میں اجازت نہیں ہے یہ کہا جا رہا ہے ہاں جی ٹھیک ہے آپ کو مفتی صاحب انشاءاللہ قرآن سنت کی روشنی میں اس کا جواب دیتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب یہاں جو مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ اگر تشریح ایک عام بندہ پڑے تو اس کو تو بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی اور وہ ہر بدت جو لفظ کہا جا رہا ہے اس میں اس کے معنی کہاں سے نکل رہے ہیں جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا اور یقیناً صحیح ہی فرمایا لیکن ایک عام آدمی کو سمجھنے کے لیے کہ ایک لفظ تو ہر بدت آ رہا ہے ہم اس کا مطلب کیسے نکالیں گے دیکھا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن میں کوئی بات ہو اور قرآن کی کوئی دوسری آیت کا مضمون اس مضمون سے ٹکرا رہا ہو ٹھیک یا قرآن میں ایک بات ہے اور حدیث کا مضمون اس قرآن کے مضمون سے ٹکرا رہا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے کوئی بات بیان فرمائی لیکن صحابہ کرام کا کوئی فیل ان کے خلاف نظر آ رہا ہو تو اس وقت کسی ایک چیز کو درست اور دوسرے کو غلط قرار دینے کے بجائے مسلمہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے ایسے معانی اخذ کیے جائیں کہ یہ معنی بھی درست ہو جائے اور یہ معنی بھی درست ہو جائے ٹھیک ہے تطبیق کہتے ہیں اس کو थीक باہم थीक موافقت پیدا کرنا زمین میں تطبیق پیدا کرنا اب جیسے آپ نے شاد فرمایا کہ لفظ کل سے تو ہر ترجمہ ہے ہر بدعت گمراہی ہے ذہن کہتا ہے کہ کوئی بدعت رہنی نہیں چاہیے پھر گمراہی سے لے صحیح لیکن خود ہم نے جیسے بھی آپ کی خدمت مثالیں اس کی چاشت کی نواز صحابہ ادا کر رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر اس کو بیدعت قرار دے رہے ہیں لیکن منع نہیں فرما رہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ادا کر رہے ہیں ادا کرنے والے بھی صحابہ اجتماعی طور پر اسی طرح ایک امام کے پیچھے تراوی کی باقاعدہ جماعت کا قیام یہ بداعت خود حضرت عمر اس کو قرار دے رہے ہیں کوئی آبجیکشن نہیں کر رہا کوئی منع نہیں کر رہا تو اب ان دونوں میں بہم ٹکراؤ پیدا ہو گیا اب یا تو آپ یہ کہیں کہ یہ حدیث کا جو ہم مفہوم ہم سمجھیں وہ درست ہے اور صحابہ کرام تمام ماد گمراہ تھے اور ہر گمراہی جہنم میں ہے اور گمراہی کرنے والا گمراہی جو ہوتی ہے گمراہ کے ساتھ ہوتی ہے تو یہاں پہ گمراہ کا اطلاق ماد صحابہ صحابۂ کرام پر ہو جائے گا صحیح تو لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر اگر ہم وہ والا معنی لیں تو اس کی بنا پر نظام دین بگڑ رہا ہے کیونکہ نبی کریم نے ہمیں ایک دو نظام اور قاعدہ دیا وہ یہ ہے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانز ہیں تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے ٹھیک لہذا اب ایک طرف ہدایت کے یہ قول ایک طرف یہ بدعت والا قول ابھی ٹکراؤ پیدا ہو گیا جی ہم تصویر پیدا کر دیں گے اس طریقے سے کہ وہ تقسیمات کریں گے کہ نبی کریم کا یہ قول ہر بدت کے لئے نہیں ہے کہ ہر بری بدت ہر بری بدت کے لیے صحیح, ہے صحیح, صحیح اچھا یہاں جس طرح اس سوال کا بھی جواب مل جاتا ہے جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ایک بہت عجیب بات کہی جاتی ہے کہ ہم حضرت بکر صدیق کی شریعت میں نہیں ہے ہم حضرت عمر فاروق کی شریعت میں نہیں ہے یا عثمان غنی یا حضرت علی کر اللہ وجل کریم شریعت میں نہیں ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہیں. تو یہ آخر سلات السلام کا فرمان کہ میرے صحابت ستاروں جیسے اچھا بدت کی ضرورت کے حوالے سے دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں تو غیر ضروری طور پر نظر آتی ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اب بہت رائج ہیں اور ہر نظریہ رکھنے والا ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا اس پر اجماع کر رہا ہے جیسے ترابی کی جماعت ہے آخر اسلط و السلام کے دور میں کیوں نہ ہوئی اور اس کے بعد شروع ہوئی اور پھر اسے بدعت بھی قرار دیا گیا اور پھر اسے اچھی بدت قرار دیا گیا تو ایسی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں شامدے آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سحری تائم تسلیم سابری کے ساتھ اور کیو ٹی وی آپ کے لیے پروگرام پیش کرتا ہے ماسٹر پیٹس کی جانب سے بات ہو رہی تھی مفتی صاحب سے اس حوالے سے کہ اس کی ضرورت کیسے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں بدعت کی کہ بدعت کی ضرورت کیا ہے اور تراوی جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تراوی حضور کے دور میں کیوں نہیں ہوئی اور اس کے بعد ہوئی تو اسے اچھی بدت بھی کہا گیا مفتی صاحب جی ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ضرورت مختلف ہوتی ہیں بعض ضرورتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کا لحاظ نہ رکھا جائے تو دین کی بقاہی ہی ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارا دین باقی رکھی رہے گا قرآن و حدیث کے بقا کے ساتھ قرآن حدیث کے بقا کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیمات ہمارے درمیان رائج رہیں گی تو ہمارا دین بھی سلامت رہے گا ورنہ راہنمائی کے لیے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے دین یعنی قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے پھر جو چیزیں ہوں گی وہ دین کے ضروریات میں سے آئیں گی جس کو ہم نے واجب کا درجہ دیا ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلے دور میں بعض چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جیسے صاحب کرام اہل لسان تھے تو لغت سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی سرفنحس سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب یہ دین اجمیوں میں پہنچا اور ہمارے درمیان عربی زبان کا فقدان نظر آیا تو یا تو اس کو ہم تبدیل کریں اردو زبان میں یا کسی بھی زبان میں جس ملک کی ہے اس زبان میں تبدیل کریں اور دوسری بات یہ کہ یا پھر جب قرآن اور حدیث کو ہم اردو میں لے آئے تو وہ مفاہی مخض نہیں ہو سکتے ہیں کہ جو عربی کو عربی میں قائم رکھ کر حاصل کر سکتے ہیں تو دوسری صورت پھر یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو سیکھیں اس کے عربی کو سیکھیں تو ضرورت پیش آئی اس بات کی کہ تجوید وغیرہ سیکھی جائے اسی طرح سرف ہے نحب ہے اصول فیق اصول نہب وغیرہ اصول حدیث وغیرہ سیکھے جائیں تو ایک ضرورت تو یہ ہوتی ہے دوسری ایک ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اتنی لازم تو نہیں ہوتی ہے हुँ. لیکن جب ہم اپنے دنیاوی مقصد کو دیکھتے ہیں हुँ. کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے آخرت کی تیاری کے لیے اللہ خلق الماطول خیات ابلکم حتن عملہ اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ اس بات کا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے تو اچھے اعمال اقروی ضرورت کے لیے لازم ہوئے تو پھر جو فقاہ ہوتے ہیں وہ اس ضرورت کو پیشہ رکھ کر بہت سارے ایسے اعمال و افعال جو پہلے دور میں نہیں تھے لیکن اس دور میں لوگوں کے رغبت دیکھتے ہوئے جبکہ ان میں منفی کوئی پہلو نہیں ہے اور ثواب کے پہلو نمایاں ہیں اس کی بھی انہوں نے اجازت دی کہ یہ بھی ایک ضرورت ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان نیکمال کو جمع کرے ثواب کو جمع کرے تو اس لحاظ سے ضرورتیں ہر دور کے اعتبار سے مختلف انداز سے پیدا ہوتی ہیں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی نیا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے مثلا یونان سے منطق اور فلسفہ آیا Hmm. تو اس میں عقائد فاصدہ بھی داخل ہوئے yeah. جب اس کو عربی زبان میں کنورٹ کیا گیا تو وہی عقائد فاصدہ لوگوں میں عام ہونا شروع ہو گئے yeah. تو ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ علماء اسلام بھی منطق اور فلسفہ کو گہری نظر سے سمجھیں yeah. اور سمجھنے کے بعد اس کا رد کریں yeah. اب منطق اور فلسفہ کی اکثر تعلیمات جو ہے وہ ہمارے اسلامی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں عقائد کے اعتبار سے لیکن اس کو سیکھا اس لیے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے صحیح تو یہ ایک ضرورت ایسی پیش آ گئی تو یہ مختلف ضروریات ہوتی ہیں جو مجبور کر دیتی ہیں کسی نئے کام کے طرف رغبت کے طرف صحیح, صحیح نازن اس کی ضرورت اور اس کی حکمتوں کے حوالے سے بدت کیوں پھر پیش آتی رہی کیوں ظاہر ہوتی رہی بہت ساری چیزیں کیوں نئی داخل ہوتی رہی اور وہ ان میں سے کون اچھی ہے کون سی بری ہے اس حوالے سے ان شاء اللہ ہم مزید گفتگو رہیں عمران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے بہت ہی خوبصورت آواز سے اللہ رب العزت نے انہیں نوازا ہے نات شامل کرتے ہیں پروگرام میں چھپائے رکھنا اپنے دامان شفا میں چھپائے رکھنا <narshel> اپنے داما بنائے بلائے بنا رکھنا میرے سرکار میری بات بنائے ہے رکھنا میرے سرکار, سرکار میری بات بنا زکھنا اور ان کے ہو جا ہد کچی ن دام پہ اپنی سلپ کے گنگارے پیسہ رکھنا اپنی دلپ کے گناہ گارو پیسائے رکھنا میرے سر کا بات بنائی رکھنا بہت ہی پیارا شیار کی آپ, اپ یاد تو کچھ تو کی یاد میرے دل سے رہ رکھنا آپ یاد آئے یا رسول اللہ آپ یاد آئے تو کچھ بھولا رکھنا مت کا میری بات بنا رکھنا اور شاید شرا سے حالت اپنی پل کو اپنی پل کو, کو سرے تر را بی رکھنا اپنی پل کو, کو سرے را پچھا رکھنا بنا to <laughs> <laughs> جی کو حالات کیوں بتائیں تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے تمہارے در سے ہلو لگی ہے تمہارے سر کا شاد میری بات بنائے رکھ ماشاء اللہ ایک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا حال ہے آپ کا تسلیم بھائی الحمدللہ للہ آپ ٹھیک ہے ہاں جی شکریہ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں جی میں عمیر حبیبہ بات کر رہی ہوں لاہور سے جی کیا کہیں گی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے